رسول آخری بات جو ہے وہ بہت توجہ کے ساتھ سن لیجیے کہ ہم ان فتنوں میں کیا کر سکتے ہیں میں اور آپ کیا کریں ان کو پڑھ کے رکھ دیں ان کو سمجھ لیں آپ کی اور میری ذمہ داری آج کے فتنوں کے اس زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی احادیث کو پڑھیں بہت اچھی بات احادیث کو سمجھیں بہت عمدہ احادیث کو خود پڑھیں آگے پہنچائیں بہت اچھا لیکن ہماری ذمہ داری اس سے بھی آگے کیا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیے تقوینی طور پر اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلے کیے ہیں یہ ہو کے رہنا اسلام نے غالب آنا ہے جو ہے انسان اگر اس مطلب کے لیے میدان میں نہیں اترے گا اللہ اور قوم لے آئے گا بھائی انتطول قوم منگئی رکھو اللہ کوئی اور لے آئیں گے اگر ہم دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور مخلوق سے کام لے لیں گے دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے اور میں نے ایمان اور کلمہ ایمان اخلاص اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دل میں ہوتے ہوئے ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے کوڈ یہ کیا جائے گا دیکھا یہ کیا جائے گا کہ آپ نے اور میں نے اپنی جوانیاں اپنی صلاحیتیں اپنا دماغ اپنی مصروفیات وہ کس طرف لگائیں اور اللہ تبارک بطالی نے ہمیں دو بڑے موقع عطا کیے ہیں اتنے بڑے موقع اتنے بڑے موقع کہ شاید یہ صرف الفاظ نہیں شاید وہ فتنوں کے زمانہ میں اس آپ کے اور میرے علاوہ امت کے کسی حصے کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا نہیں کی ہوں اللہ تبارک بطالہ نے ایمان والوں سے قرآن پاک میں تین غلبوں کے وعدے کیے غور سے سننے والی بات تین غلبوں کے وعدے کیے ہیں کہ ہم آپ کو تین غلبے دیں گے اللہ کا وعدہ ہے قرآن شریف میں وعدہ ہے。اور ایک ہی آیت سے تین دفعہ ایک ہی آیت ایک وعدے کے لیے آئی ہے。اسی آیت سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور تین وعدے ہیں اور تین ہی آیت ہیں نہ چوتھی آیت ہے نہ چوتھا وعدہ ہے۔ پہلا وعدہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ آپ مسلمانوں سے کہیں ایمان پر قائم رہیں ہجرت کے بعد جہاد کریں ہم ان کو دنیا میں بہترین مضبوط خلافت عطا کریں گے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ہم نے ایمان والوں سے وعدہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تو رسول اخدس صلی اللہ علیہ وسلم صلحہ دیبیہ سے واپس آرہے تو سورہ فتر نازل ہوئی تو اللہ نے پہلے, پہلے غلبے کا وعدہ کر لیا رسول بالحق المسجد الحرام بالہدا و دین الحق رحو علدین شہیدم محمد اللہ کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس دین حق کو اور ہدایت کو دے کر ہم نے ان کو بھیجا ہے کیوں دے کے بھیجا ہے لیو زیرو والدین لی تاکہ دین اسلام دنیا کے تمام دینوں پہ غالب آ جائے اس کے پہلے غلبے کا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جزیرت العرب میں مسلمانوں کو غالب کر دیں یہ پہلا غلبہ اسلام کا یہ رسول علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہوا جب مکہ فتح ہوا رمضان المبارک سن آٹھ ہجری میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر کے جزیرۃ العرب میں اسلامی ریاست کا اعلان کر دیا اور خلافت قائم ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے ریاست قائم ہو گئی آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے بادشاہ مقرر ہوئے خلیفہ حضور علیہ وسلم ہی خلیفہ تھے حضور علیہ السلام ہی بادشاہ تھے حضور علیہ السلام ہی حاکم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصل اور چیف جسٹس تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو لشکر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پہلے غلبے کا وعدہ پورا ہوا آیت کون سی ولدی ار رسول دوسرا وعدہ اللہ جلال نے سورہ توبہ میں دسویں پارے میں کیا کہ ہم آپ کو دنیا کی بڑی اقوام پر غالب کریں گے اس وقت دو سپر پاور تھیں دنیا میں روم اور فارس ایک کو کیسر کہتے تھے اور ایک کو کسرا کہتے تھے کیسر اور کسرا تباہ ہوئے اور ایران و فارس فارس اور روم پر مسلمان غالب آئے اللہ نے وعدہ کیا سورہ توبہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ہم جو ہے مغلوب کر دیں گے وکالت السار وکالت اللہ وکالت المسی یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم ہم اربابا من دون اللہ اللہ اللہ کے علاوہ انہوں نے غیروں کو خدا بنا رکھا ہے آگے یوریدون اللہ اللہ اللہ یہی آئے ورسلہ رسول الحق رحو الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد عرب میں کوئی جنگ نہیں لڑی کیوں عرب تو سارا فتح ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر پر اگلا اگلے غلبے کے لیے دوسرے غلبہ کے دنیا کی سپر پاوروں کو شکست دینا ہے دنیا کی مہذب یافتہ متمدن اقوام کو اسلام کے در پہ آ کے ان کو جھکانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری سے لے کر وفات تک تین سال حیات رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال میں تین بڑی زربیں لگائیں دنیا کفر کو تین بڑے اعلان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے غزوہ تبوک جو سن نو ہجری میں لڑا دو ماہ کا طویل جو ہے گرمی کا سفر طے کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روم کی سرحد تک پہنچے اور جا کے دنیا عیسائیت کو للکارا کہ آؤ مسلمانوں کو سرحد پر تنگ کرنے کی بجائے اسلام کا راستہ روکنے کی بجائے میدان میں آؤ غزب تبوک میں وہ حضور علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے سلو کی کوئی شرائط کی معافی مانگی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے لیکن اس پہلے غلبے کی بنیاد رکھ کر پہلے غلبے کے بعد اسلام کے کلی غلبے کی بنیاد حضور علیہ صلاۃ والسلام نے سنو سن ہجری غزوہ تبوک میں رکھ رہی تھی غزہ تبوک عرب میں نہیں ہوا روم کے خلاف عیسائیوں کے خلاف نکلے حضور علیہ سلاۃ اس میں جب حضور علیہ سلاۃ وسلم واپس آئے اکسٹھ برس کے زیادہ عمر ہو چکی تھی اور اپنی عادت شریفہ کے مطابق سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے قریبی کرتا دروازہ بجایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سامنے آئیں تو بجائے ملنے کے رک گئیں رک گئیں رک کے حضور علیہ سلاۃ وسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا اور زور و قطر رونے لگی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں یو کی یا فاطمہ فاطمہ تم کیوں روتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ نے جواب دیا کیا باجان آپ کی جد و جہود آپ کی دین کے لیے مشقت اکسٹھ برس کی عمر میں ڈھلتی اس, اس ہوئی عمر میں اتنا طویل سفر آپ کے چہرے پر جو ہے وہ گرد و غبار کے اثرات داڑھی مبارک سر مبارک پر گرد و غبار ہے اتنا طویل سفر اتنی محنت میں اتنی سے تھی کہ آپ کو دیکھتی تھی مکہ سے آپ پر ظلم و ستم ہوا یہاں مدینہ میں چین نہیں آیا کون سا دن آئے گا کہ میرے ابا جان کو گھر میں چین آئے گا آپ بھی کبھی آرام کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو آپ کی جد وجہد کو آپ کی محنت کو، آپ کی, کو آپ کی مشقت کو دیکھ کر جو ہے فاطمہ روئی بہت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب ارشاد فرمایا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے نمونہ عمل ہے وہ ہمیں جو ہے رستے کا تعین کرتی ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ما یبکی کی لا, لا تبکی یا فاطمہ اے فاطمہ رو نہیں لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمة ادخل الاسلام بعز عزیز او ذلی زلیل فاطمہ رو نہیں ایک دن اس کائنات پر روئے زمین پر وجه الارض روح زمین پر ایسا آنے والا ہے کہ کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں بچے گا مگر وہاں تک تیرے باپ کا کلمہ اور اس کا دین پہنچ کے رہے گا او عزیز ان کوئی عزت کے ساتھ تیرے باپ کے دین کو قبول کر لے گا تو اللہ اس کو عزت دے گا جو تیرے باپ کے دین سے ٹکرائے گا اللہ اس کو ذلیل رسوا کر دے گا میں تو اس دین کی بنیاد رکھ رہا ہوں آنے والی نسلوں تک کلمہ اسلام پہنچا رہا ہوں جو رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ان کو جہاد کے ذریعے دور کر رہا ہوں اس کی سب رکاوٹیں دور کر رہا ہوں دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے بخار آتا ہے حضور علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں پانی ڈالتے ہیں پانی پیتے ہیں ہوش آ جاتا ہے بلا رہے ہیں اسامہ بن زید کدھر ہیں ان کو امیر لشکر بنا کر روم کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے لشکر دے کر ان کو روانہ کیا اور وہ رک رہے ہیں وہ وقت دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی طبیعت دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میرا انتظار نہیں کرو میں ٹھیک ہوں یہ مدینہ کی بستی سے لشکر باہر نکلا ان کو خبر پہنچی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا ہے یہ وہاں سے واپس آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مرض البفات میں بھی غلبۂ اسلام کے لیے اور اس اس جہاد کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کی بقا کے لیے حضور علیہ سلاۃ وسلام مرض الوفات میں بھی لشکر روانہ کیا ہے اور اسی غلبے کے لیے روانہ کیا ہے اور مرض الوفات میں تیسرا تیسری تیسری مثال مرض الوفات میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو اور عرب کو اسلام کا مرکز دیکھنا چاہتے ہو تو اخرجالہود امن نصارہ من جزیرتِ اللہ جزیرہ عرب میں جب تک یہودی اور عیسائی موجود ہیں اسلام کے خلاف سازش کرنے سے یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آئیں یہ حضور علیہ السلام کے جتنے اعلان تھے یہ اسلام کے دوسرے غلبے کی بنیاد تھی جو حید عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل ہوئے یہود اور نوصارہ جزیرہ عرب سے نکالے گئے حضور اور حید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا پہ وار کیا مسلمان فوجیں کیسر و کسرا کے محلات میں گئیں ان کے بیڈ روموں میں جا کے صحابہ نے گھوڑے باندھے اور ان کے دالانوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اذانے دیں اسلام کا جھنڈا لہرایا اسلام کو وہاں غالب اور نافذ اور فاتح کیا اور یہ دوسرے غلبہ کا وعدہ جو اللہ نے سورہ توبہ میں کیا تھا وہ پورا ہوا پھر بیچ میں یہ ہزار بارہ سو سال کا ایک لمبا فاصلہ ہے اللہ نے رسول اخدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے تیسرے غلبے کا وعدہ کیا ہے کہ تیسرا غلبہ ہو کے رہے گا اور وہ جو تیسرا غلبہ ہے وہ جزیرت العرب میں نہیں صرف متمدن اقوام میں نہیں صرف کسی سپر پاور کا کی شکست نہیں وہ اسلام کا پورا غلبہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد فاطمہ کو جواب دیا تھا کہ اسلام دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچ کے رہے گا کوئی اسلام کو مان لے اسلام قبول کر لے عزت پائے گا ورنہ اسلام کے سامنے اس کو گردن جکانا پڑے گی اس کو جزیا اور ٹیکس دے کر رہنا پڑے گا اتھارٹی ریاست خلافت حکومت کی قائم ہوگی اسلام کی قائم ہوگی وہ صورت ابھی اسلام میں آئی نہیں ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں چوتھا دور ختم ہو رہا ہے اور ہم پانچویں دور میں داخل ہو رہے ہیں جو حضرت مہدی عورت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ اسلام کے کلی غلبے کا زمانہ ہے اور تیسرا بعدہ سورہ صف میں ہے ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہی صفا کعنہم بنیان مرسوب اللہ بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے رستے میں صفے بنا کر جہاد کرتے ہیں اور جہاد کے ذریعے اسلام کو غالب کرنے کی فکر میں ہیں۔ حت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کا تذکرہ نام لے عیسا علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ میری مدد کرو نہیں اپنا نام ہی نہیں لیا کہا کہ ان رسول اللہ علیہ مصدقا علیہ بین ادئی لیکن آج میں تمہیں جو بات کر رہا ہوں کون کہہ رہے ہیں؟ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یا بنی اسرائیل رسولم اسلام, اسلام کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام جن کی جس کی بشارت ہے ہم پوری دنیا میں اس کو غالب اور نافذ کرنے والے ہیں قوم موسی پر بھی اور قوم عیسیٰ پر بھی جس کی بشارت موسی اور عیسیٰ نے دی ہے یریدونا ان يطفئوا اللہ بی بافواهيم والله يتم نورہ ولو كره الكافرون هو الذي ارسل ثلاث تیسری دفعہ ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا اور یہ نور مکمل ہوگا اور پورا مکمل ہوگا کافر اگر کافر کو ناپسند ہے تو لگے مشرک کو ناپسند ہے تو لگے اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا یہ اسلام کا کلی غلبہ ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آئے گا یہ تین غلبے ہیں اور تین وعدہ ہے نہ چوتھا غلبہ ہے نہ قرآن میں چوتھی آیت آپ کے لیے اور میرے لیے یہ اتنا بڑا موقع ہے کہ آپ اور میں اس زمانے میں سانس لے رہے ہیں جو اسلام کے کلی غلبہ میں حصہ ڈال رہا ہے ہمارے ہمارا ایک قدم دین کے لیے ہماری ایک بات دین کے لیے ہمارا دین کے رستے میں چل کے جانا ہمارا کفر کے غرور کو توڑنے کے لیے میدان میں اترنا ہمارا دیا ہوا ایک روپیہ ہمارا اٹھا ہوا ایک قدم وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے گا اسلام کے کلی غلبے کے لئے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے غلبہ ہو جانا ہے تکوینی طور پر اللہ اور طے کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی گویا کے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اور میں اس میں کتنا حصہ ڈالیں یہ ایک بڑا موقع دوسرا بڑا موقع جو شاید شاید دنیا کے کسی اور خطے کے مسلمانوں کو مہیا نہ ہو وہ ہے ہمارا پاکستان میں رہنا جہاں مدارس کا نظام جہاں علماء بتانے والے جہاں افراد جو ہے موجود ہیں اور جہاں جو ہے کفر کے غرور کو توڑنے کا موقع موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خوراسان کی بات کی جو آپ کو احتمادی رضی اللہ عنہ کے زمن میں لکھوائی احتمادی کے حامیوں میں سب سے بڑے کون اہل خوراسان اہل خوراسان اہل افغان افغانستان اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین کی عظمت کے لیے چنا ہے اور حت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑی طاقت جو میسر ہوگی وہ اہل خراسان کا ہونا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اول تاخر جن کو اللہ زلجلال نے اسلام کے دفاع کے لیے اور کفر کے غرور کو توڑنے کے لیے چنا ہے کفر کے غرور کو توڑنے کے لیے چنا ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہو ہمارے علاقے کا نام ہماری بستی کا نام حدیث میں آ جائے تو ہم کتنے خوش ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے جنہوں نے ہر آنے والے کافر کا غرور کو خاک میں ملایا ہے برطانیہ آیا وہ پہاڑوں میں دم توڑ گیا اس کے بعد روس آیا وہ موں کی کھا کے واپس گیا اور اب صرف امریکہ اور اس کا غرور نہیں پوری دنیا ایک جو ہے وہ اڑتالیس سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ مل کر پوری دنیا کہہ لیں پوری دنیا مل کر ان پر حملہ آور ہے لیکن اللہ اپنی مدد و نصرت وہاں سے دکھا رہے ہیں اس ضمن میں ایک حدیث موجم البلدان میں علامہ یاقوت ہم بھی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے وہ اس خطے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کافی ہے حضرت شریک ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خوراسان جو ہے اس کو بستی نہ سمجھنا اس کو ایک شہر یا ملک نہ سمجھنا خوراسان کنا اللہ فی الارض خوراسان جو ہے یہ اللہ تبارک بطالہ کا ترکش ہے زمین میں بھیجا ہوا جب کوئی دنیا میں جب کوئی دنیا میں مغرور اٹھ کے اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اللہ یہاں سے اس پر تیر برساتا ہے جب کوئی دنیا میں اٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور غرور کرتا ہے اللہ اپنے اس ترکش سے تیر برساتا ہے اور اللہ اس کے غرور کو خاک میں ملاتا ہے اس کے لیے بہترین جو ہے وہ موقع ہے کسی بھی حوالے سے ٹھیک ہے اور ہمیشہ دو نیتیں ضرور رکھیے اپنے آپ کو رسول اقدّی اللّہ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں سے مزین کر کے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھیے کہ ہم دنیا میں جہاں جب بھی کبھی بھی دنیا میں اسلام غالب آیا ہے وہ ہمیشہ جہاد کے ذریعے غالب آیا ہے نہ مذاکرات کے ذریعے نہ ڈائلاگ کے ذریعے نہ اسلام جو ہے وہ کسی اور محنت کے ذریعے آیا ہے اسلام کا ہر شعبہ محفوظ ہے تو اس کے پیچھے حصار اور اس کی حفاظت جہاد کے ذریعے جہاد اسلام کے دفاع کا نام ہے جہاد اسلام کی عزت کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہ ہیں حضور کی جہادی زندگی گواہ ہے حضور علیہ و کی تلواریں گواہ ہیں گھر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضور علیہ السلۃ کو حجرہ اقدس میں رکھا گیا تو دیا جلانے کے لیے تیل مستعار لینا پڑا پڑوسیوں سے دیا جب جلایا گیا تو رسول عقد سلّّم کی جو ہے دیوار پر نو تلواریں لٹک رہی ہیں نو تلواریں لٹک رہی ہیں اور امت کو دعوت دے رہی ہیں کہ تمہاری بقا اور اسلام کا دفاع جو ہے وہ اس اس جہاد میں ہے حضور علیہ صلاح نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے نیچے رکھی ہے اور مسلمان کے لیے سب سے بہترین مال مال تجارت بھی نہیں مسلمان کے لئے سب سے حلال مال مال غنیمت اور رسول سلام نے اعلان کیا تھا کافر کو مارو اور مال غنیمت لے آؤ وہ سارا کلا سلاب جو اس کو مار کے آئے گا وہ اس کے لیے تو یہ تو بہترین کمائی کا ذریعہ ہے اور سب سے اطیب الحلال حلال میں سے بھی سب سے پک ایک حلال چیز ہے ایک اطیب الحلال ہے حلال میں سے بھی سب سے بہترین جو اللہ کو پسند ہے وہ مالے غنیمت ہے تو ہم نے تو اس کا ایک جو ہے وہ ماٹو بھی بنایا ہوا ہے یہ ہے کہ کمائے گی دنیا اور کھائیں گے ہم انشاءاللہ اسلام مسلمان اگر اپنے ایمان پر جو ہیں وہ جو ہیں وہ قائم رہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ان کے لیے رکھی اللہ نے فرمایا کافر کو مت سمجھو کہ ہم نے دنیا اس کے لیے بنائی ہے کون کہتا ہے کہ اللہ نے زیب و زینت کی چیزیں دنیا کی خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ کافر کے لیے بنائی ہیں کون کہتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے حرام ہے کل من حرم زینط اللہ التی اخرج علی اللہ نے یہ تو دنیا میں بنائی اپنے بندوں کے لیے وہ تی من رزق یہ پاکیزہ چیزیں اللہ نے بنائی ایمان والوں کے لیے کہہ دیجیے یہ کافروں کا کوئی حق نہیں اس میں کل ہی اللّین آمن فی الحیاتی دنیا دنیا میں بھی یہ ان کی ہیں وہ فی اور خالص طور پر آخرت میں بھی انہیں کے لیے من حرم کس نے حرام قرار دیا ہے دنیا کی زیب و زینت کو دنیا کی نعمتوں کو ہم نے بنائی اپنے بندوں کے لیے اور ایمان والوں کل من حرم زینت اللہ زینطی اخرج علباد ہی من الرزق آپ بتا دیجیے فی الحیاتی دنیا خالصی و ملق تو جہاد کی نیت جو ہے وہ ہر حال میں رکھیے اس کی اس کی جو ضرورت ہو جو حال ہو ہم حضور علیہ السلات وسلم ممات مم وغز ولم یحد بھی مات اعلیٰ شعبہ نفاق جو اس حال میں مرا اللہ کے ہاں گیا نہ اس نے جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی تو وہ نفاق کے شعبے پر مرا ہے ایمان پر نہیں مرا منطبہ صفر صنفی صبی اللہ جس نے جہاد کی نیت سے ایک گھوڑا بھی پالا تو قیامت کے دن فن شب آہ اور بہ لو فی میزان ہی قیامت کے دن جہاں اس کی نماز تولی جائے گی اس کا اس کی نماز اس کا صدقہ اور اس کی زکوۃ تولی جائے گی اس کا حج اور عمرہ تولا جائے گا اسی حسنات کے پلڑے میں اسی نام عمل میں اسی ترازو میں اس گھوڑے کی گھاس اس کی لید اس کا پیشاب بھی تولا جائے گا اور اس کے نامۂ عمل میں ترازو میں رکھا جائے گا کہ ان کو بھی تولا جائے منہ تب صفر سن فی سبیل اللہ ان شبعہ اور ہوں وہ رو و بہولا ہوں پھر اس کا کھانا اس کا پینا اس کی لید اس کا پیشاب چاروں چیزیں ترازوں میں رکھی جائیں گی کہ ان کو نام عمل میں نیکیوں کے ساتھ تولا جائے تو ایک نیت جہاد کی جو ہے وہ ہمیشہ رکھیے اور دوسری نیت جہاد میں کسی انداز میں بھی آپ شریک ہوں اور اس کی نیت ضرور رکھیں دوسری بات وہی جو اس سے پہلے عرض کی ہے کہ جتنا پروپگنڈا مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف جہاد کرنے والوں کے خلاف جتنا پروپگنڈا ہے اس سے متاثر مت ہوں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ امن اور خوف کی صورت حال میں تم اہل ایمان سے رجوع کرو اہل تحقیق سے رجوع کرو اور کسی بھی پروپگنڈے سے متأثر ہونے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھو آخری میں آخر میں ایک آیت پڑھ کر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتے آبا و ابنا اللہ تبارک بطالیہ نے رشتوں کی لمبی لائن انکانہ آبا ابنا حکم تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں عشیرتکم تمہارا خاندان وہ اموال ان ایک طرف مال جس کو تم کما کے کما کما کے رکھتے ہو وہ کے <تَرزَوْنَهَا> وہ خوبصورت محل اپنے گھر جن کو بنانے کو تم بڑے شوق سے بناتے وہ مسا کے نوں ترزو احب علیہ اللہ سوال کر رہے احب علیہ من اللہ و رسول ہی و جہادی صبی علی تمہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے تو سن لو رب سطی اللہ بمری اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب تم پہ اترا ہی چاہتا ہے حتٰ اللہ بے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ دین کے فکر کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلام کے کلی غلبہ جو ہے وہ کس طرح آئے گا ذریعہ اس کا صرف اور صرف قتال صرف اور صرف جہاد صرف اور صرف مسلمان کا مضبوط ہونا مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ہے اور اس سے اس کے ذریعہ جو خلافت قائم ہوگی وہی تمام مسائل کا حل ہے یاد رکھیے ہر مسلمان پر فقی مسئلہ ہے ہر مسلمان پر خلافت کا قیام کرنا فرض ہے انفرادی طور پر بالکل دو میں لگا رہے کوشش میں لگا رہے اور اس وقت تمام امت امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس گناہ کی, اس گناہ کے مرتکب ہیں ہم سب گناہ گار ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ ہم اپنے اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اور جہاد کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سروں سے خلافت جو اللہ تبارک بطالیٰ کے خلافت الہیہ ہے جو اللہ کے سائے کا نام ہے خلیفہ کو ضیل اللہ فل عرض کہا جاتا ہے اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین میں وہ ہم سے اٹھا ہے تو ہم تمام مسائل کا شکار ہیں معیشت بھی معاشرت بھی ریاست بھی خلافت بھی عادات بھی عبادات بھی ہر چیز ہم سے جو ہے اس کی وجہ سے چھین لی گئی ہم اس کے مرتکب ہیں گناہ کے اور ہم استفار کے ساتھ جب تک اس تگ و دو میں لگیں گے نہیں کسی بھی حوالے سے جب تک ہم اس خلافت کے قیام کے لیے کسی نہ کسی کوشش میں لگیں گے نہیں ہم گناہ سے بری نہیں ہو سکتے ہم گناہ سے بری نہیں ہو سکتے تو لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے دین خلافت اسلامیہ اور خلافت الہیہ سے قیام کے لیے ہم کسی طرح کی جو ہے محنت میں کسی طرح کی تحریک میں ہم شامل ہوں اللہ تبارک مطالعہ جو ہے دین کے لیے ہماری جوانیوں کو ہماری صلاحیتوں کو ہماری عقلوں کو ہمارے شعور کو اللہ تبارک وطالہ ہمارے جذبات کو قبول فرمائے اور اسلام کے لیے جو ہے وہ ہے وہ ہماری اس جد و جہد کو ہمارے قیام کو قبول فرمائے